حبیب اللہ صلوات والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلك و اصحابک یا نور اللہ فزانے بی بی مریم یہ مكتبۃ المدینہ کا نعرہ سلا ہے آج ہی میں نے اس کی زیارت کیے نیٹ پر پہلے آ چکا تھا اس سے آج میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کروں گا سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان قیامت کے روز اللہ عزل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص اللہ عزل کے عرش کے سائے میں ہوں گے نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو بچاوے تم کو جو دوزک سے ایسے محسن پر صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم مسجد حرام سے مسجد اقسا تک ہمارے اکالی سلاۃسلام نے جو سفر کیا اس کا قرآن میں بیان ہے اور اس ماہ کی ستائیسویں شب میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسرا بھی جس کو کہتے ہیں اس میں اس کا بیان ہے اور مسجد اقسا سے آسمانوں تک اس کا احادیث میں بیان ہے اور وہاں سے لا مقام تک اس کا بھی روایات میں بیان ہے احادیث میں بیان ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے بالخصوص جو مسجد حرام سے مسجد اکثر تک کا سفر ہے جو اس کا انکار کرے گا وہ تو دارہ اسلام سے نکل جائے گا کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا قرآن میں بیان ہے تو اس رسالے کے اندر حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کرامات کا بیان ہے آپ بیت المقدس میں عبادات کیا کرتی تھی وہی بیت المقدس جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اس سفر معراج میں ہمارے آکا علی سلاۃ وسلام نے مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کیا وہاں نبیوں کی امامت فرمائی پھر آسمانوں کی سیر فرمائی اور تمام آسمانوں پر نبیوں نے میرے نبی کا استقبال کیا سبحان اللہ یاد رکھیے جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے تاجداروں کا آکا ہمارا نبی سوہان اللہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا انتہائی نزدیکی پائی اور رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا یاد رکھیں یہ معراج جسم و روح کے ساتھ ہے کیونکہ اب کہتے ہیں روح اور جسم کو خالی روح کو آپ نہیں کہتے تو جسم رو کے ساتھ اور اسی, س, اسی جنت اسی سیر میں اسی سفر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی جہنم کا معائنہ فرمایا بہت سارے عجائبات دیکھے جنت جو آپ نے دیکھی اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ جنت کو دیکھے اور اپنی امت پر اس کے اوصاف کو بیان کریں اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو مناظر دیکھے کچھ اس میں سے کر عرض کیے گئے تھے کچھ آج عرض کیے جاتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وال وسلم نے شب معراج فرشتوں کو جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہوئے دیکھا پھر دیکھا کہ وہ فرشتے اس محل کی تعمیر کرتے کرتے گئے رک گئے فرمایا میں نے ان سے پوچھا تم کیوں رک گئے ہو تو فرشتوں نے عرض کی نفاقا ختم ہو گیا ہے نفاقا کہتے خرچ کو خرچ ختم ہو گیا شب اثرا کے دولہ حبیب کبریا سید المبیا صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نفاکا کیا ہے کہا کل ہوا عہد پڑھنا جب لوگ اسے پڑھنے سے رک جاتے ہیں یعنی سورہ اخلاص پڑھنے سے رک جاتے ہیں ہم ان کی محل کی تعمیر سے بھی رک جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کیسی؟ سبحان اللہ سورا قرآن فضیلت والا ہر ہر حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا آیت القرسی شریف سوتے وقت پڑیں گے چور سے حفاظت ہو جائے گی سے حفاظت ہو جائے گی شیتان سے حفاظت ہو جائے گی اور مفتی احمد یاخان عیمی رحمتہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ نماز کی بھی حفاظت ہو جائے گی سرحان اللہ دن میں سوئیں رات میں سوئیں سونے سے پہلے آیت القرسی شریف پڑے اور سرحان اللہ سور فاتحہ یہ تو نور ہے اور سورہ بکراق یہ آخری دو آیات یہ تو شب مراج خاص میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آمن الرسول انزل من ربی والمؤمنون آخر تک اس کی تو خاص وزیلت اس کو بھی نور کہا گیا اور سورہ اخلاص سبحان اللہ جو بندہ مومن سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا وہ ایک تہائی ون تھرڈ قرآن پاک پڑتا ہے اور تین مرتبہ پڑھے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دو منٹ بھی نہیں لگتے مگر یہ کم ملے گا جب درست پڑھیں گے درست غلط پڑھنے سے نہیں ملے گا آج انشاءاللہ شاء زوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو ملک گرنے عالم کی گر اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ اپنے اپنے کابینات میں اپنے اپنے شہروں میں اسلامی اس میں شامل ہوں گے الحمدللہ پچھلے چودہ ماہ میں ساڑھے تین ہزار سے زائد اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ہے اور ہزاروں نے مدر قاعدہ پڑھا ہے تو یاد رکھیے سورہ اخلاص دو منٹ میں نہیں لگتے پورے قرآن کا سواب تین مرتبہ پڑھ لیں مگر کم ملے گا یہ سواب جب درست پڑیں گے درست غلط پڑھنے سے نہیں ملے گا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں مریض شفا یاب ہو جائے گا پڑھنا تو درست آئے نا پہلے سورہ فلک اور سورہ ناس پڑھیں صبح و شام جادو سے حفاظت آفتوں سے حفاظت مصیبتوں سے حفاظت کوئی مصیبت آئے سورہ فلک اور سورہ ناز پڑے ان مصیبت ہو جائے گی مگر جب درست پڑیں گے غلط پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں قرآن تو جب ہی ہوگا جب وہ درست پڑا جائے گا اور مرحبا جب بندہ مومن آقا کا غلام شب اثرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب سورہ اخلاص پڑھتا ہے فرشتے جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں کیمسٹری پڑھنے کی یہ ہے فضیلت فزکس پڑھنے کی ہے یہ فضیلت میتھمیٹکس کے ایکویشن میں لگے رہے ہے یہ فضیلت بوڈی پڑھیں سولوجی پڑھیں جو دنیا کا علم حاصل کریں کیا اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے عوض جنت میں کوئی محل بنایا جائے گا سورہ اخلاص کی فضیلت ہے سبحان اللہ جب بندہ یہ مومن سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس فرشتے اس کے لیے جنت میں محل تیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں سورہ اخلاص کی کیا بات ہے سبحان اللہ بخاری شریف میں ہے سورخلاس تہائی قرآن کے برابر میں ہے مدنی پنسورہ میں امیر علیہ سنت نے روایت نقل کی جو شخص دس مرتبہ کلو اللہ, اللہ احد پڑے گا یعنی اخلاص پڑے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا اللہ ضلع کا شیر یاد آ رہا ہے وہ تو نہایت سستا سودا بے چرے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے کتنا سستا سودا ہے سور اخلاص پڑھنی دس مرتبہ فقط دس مرتبہ شاید دس منٹ بھی نہیں لگیں گے اور سبحان اللہ ایک صحابی سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے تھے اور یاد رکھیے قرآن پاک میں احکامات کی آیات ہیں قرآن پاک میں واقعات بھی ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بھی بیان ہے شان و عظمت کا بھی بیان ہے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا بیان ہے وہ آیتیں دیگر آیتوں کے مقابلے میں افضل ہے اور سورہ خلاص میں تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے سبحان اللہ تو ایک صحابی سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے اور ایسی محبت کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کر آخر میں سورہ اخلاص پڑھا دیتے میرے آکا شب اصرا کے دولا میراج والے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ محبت سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی سبحان اللہ کسی شخص کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سور اخلاص پڑھتے ہوئے سنا فرمایا واجب ہو گئی حضرت اب رضی اللہ تعلّہ نے عرض کی یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی فرمایا جنت سبحان اللہ تو جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ کلو اللہ عہد پڑے اس کے پچاس سال کے گنا مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو مگر یاد رکھیے قرآن کی فضیلت جو بھی ہے وہ درست پڑھنے پر ہے اور قرآن پاک درست پڑھنے پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی فری آف کاسٹ الحمدللہ للہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں پہلے مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں پھر قرآن پاک پڑھاتے ہیں اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے آئیے دعا کرتے ہیں ઓ લા મેરે અલ્લા મેરે جی کو چلا دے او میرے اللہ میرے حبیب صلی اللہ محمد قصیدہ معراجیہ میں اعلیٰ حضرت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجیے وہ بریز بتگا کما پارا بہشت کی سیر کو سھارا وہ بریز بتگا کما پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے چمک پہ تھا خلد کا تارا کے اس قمر کے قدم گئے تھے وہ سرور پر جلوا گر جنت کا مقدر جا گیا کہ ہمارے آقا علی و وسلام جنت میں تشریف لے گئے سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جنت میں کیا ملاحظہ فرمایا مزید سنیے آپ نے ملاحظہ فرمایا گمبد نما خیمے نہ جانے کیسی کیسی عمارتیں ہوں گی جنت کے اندر اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دکھائے گمبد نما خیمے ملاحظہ فرمایا کس کے بنے ہوئے تھے وہ مٹی کے گارے کے اینٹ کے بلاک کے نہیں موتیوں کے بنے ہوئے تھے سوہان اللہ مٹی موشک کی تھی مراج کے دولہ حبیب کبری صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا لمن ہاتھ آیا جبریل اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ائمہ و معزین کے لیے ہیں سبحان اللہ واہ کیا بات ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام صاحب ہیں اور جو آزان دینے والے ہیں ان کے لیے کیا عزت ہے سبحان اللہ جنت میں ان کے لیے شب اثرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گمبد نما خیم ملازہ فرمائے یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی امامت کرتے امیر السنت امامت کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں جامعت المدینہ کے طلبا کو نگران شورا بھی ترغیب دلاتے رہتے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہے جو مسلمانوں کی امامت کرتے ہیں. اللہ نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہے اور ایک مجلس بنی ہوئی امامت کورس کی کہ جس کے اندر الحمدللہ باقاعدہ امامت کورس کروایا جاتا ہے قرآت کی درستی کروائی جاتی مسائل نماز کے تعلق سے امامت کے تعلق سے جو ہیں اس کا اس کا حفظ بھی کروایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اس کے بعد ائمہ کو امام صاحبان کو عام طور پر یوں کہا جاتا ہے آئما آئما نہیں امام کی جگہ امام کی جمع ائمہ تو اماموں کو الحمد مختلف مساجد اہل سنت میں مقرر بھی کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ کی برکس سے مدرسۃ المدینہ کی برکت سے مدرسین ناظمین طلبائی کرام بھی الحمدللہ امامتیں کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے امامت کرنا بعض بیوقوف ان کو بے وقوف ہی کہنا چاہیے وہ علماء کو اچھا نہیں سمجھتے امام کو اچھا نہیں سمجھتے وہ کم عقلی کی وجہ سے دین کی دوری کی وجہ سے وہ بچارے ان کو بےچارے سمجھتے ہیں امام کو یا محدین کو حالانکہ یہ خود بےچارے جو امام کو یا محزدین کو بےچارا سمجھتے ہیں یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں ان کی عزت دیکھیے کہ جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شب معراج موتیوں کے بنے ہوئے گمبد نما خیمے دیکھے جو کہ اس امت کے امام اور معزمین کے لیے ہیں سبحان اللہ ہمارے دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان خوشگوار ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتڑا ہوا ہے جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے اللہ کی رضا کے لیے جو آزان دیتا ہے اس کا مقام دیکھیے اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے ہے آپ کے سی اے کی ایسی فضیلت آپ بی, بی ایس سی کریں ایم بی, بی ایس کر لیں ہیں فضیلت ایسی کہ جو ایم بی, بی ایس کر لے گے اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے پڑا ہے کہیں پر اور جو اللہ کی رضا کے لیے آسان دیتا ہے موزن بننا کتنی سعادت کی بات ہے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اللہ ہمیں نصیب فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازوں کی آزان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب جس نے کہی اس کے جو گنا پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی پانچ نمازوں میں امامت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کیا بات ہے العمال حدیث نمبر بیس نو سو دو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو معذینین ہیں یا امہ ہیں خطبہ ہیں جو بھی عاشقانے رسول ہیں اور دینی لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں مذہبی حلیے میں نظر آنے والے ہیں ان کا ادب نصیب فرمائے شب اسرا کے دلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت نصیب ہو جائے آپ کی کامل اطاط نصیب ہو جائے آپ کی کامل اتباع نصیب ہو جائے انشاءاللہ اللہ مزید جنت کی سیر کے مناظر کل پیش کیا جائیں گے بشرط صحت و زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق خطہ فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم